اور بولے کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے کیا پھر نہیں بن گے بلکہ وہ اپنی رب کے حضور حاضری سے منکر ہے